محمد رسول الکریم اللہ تبارک تعالیٰ نے حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ رکھا ہے عام طور پر ہماری دنیا داری والی سوچ یہ ہوتی ہے کہ حالات کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے حالانکہ حالات کا تعلق جو ہے وہ امال کے ساتھ ہے تو اس لیے جتنا یعنی دنیا دار لوگ اسباب کے درست کرنے میں لگتے ہیں فکر کرتے ہیں اور اسباب پر آپال کو قربان کر لیتے ہیں اسباب حاصل کرنے کے لیے امال کو قربان کر دیتے ہیں تو یہ چیز اس بات کی لمت ہوتی ہے کہ اس باب کو ارباب سمجھ رہے ہیں یہ یعنی اس کو مست کی گی سمجھ رہے ہیں اس کو کام کے بننے بگڑنے کا ذریعہ اور وجہ سمجھ رہے ہیں یہ آدمی جب آدمی سے عمل اور حکم قربان ہو جائے اس باب کو حاصل کرنے کے لیے طلبا کو دیکھیں نا پڑھنے کے لیے بیٹھتے ساری رات پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ساری رات کو جاگ سکتے की صبح کی نماز تو جا کر کے سو جاتے ہیں. ساری رات کی نماز پڑھنا مشکل وجہ کیا ہے کہ زندگی بننا ہی ڈگری سے سمجھ رہے زندگی کا بننا اور مسائل کا حل ہونا کاموں کا بننا ہی دکھنی سے سمجھ دے. اپنے احوال کا بدلنا یہ ڈگری کے اسباب اور ڈگری کے سبب سے سمجھ رہے ہیں یہ عملی یقین ہے احتجاجی کفر اگر یہ نہ ہو تو عملی قبر تو ہے کفر تو ہی احتجاجی قبر تو یہ کہ آدمی یوں اعلان کر دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور کیا چیز ہیں سارے کام تو ہماری اشیا سے بنتے ہیں بات کا زبان سے قرار کر کے پھر سے تصدیق کر کے اسی بنیاد پر کام شروع کر دیا عملی کفر ہو گیا احتقادی کفر ہو گیا اعتقاد کر کے اس مطابق عمل شروع کر دیا اعتقادی کفر ہمارا نہیں ہے تھوڑے دیر بیٹھ کر خرابی ہم سے بات کرے تو ہم کہتے ہیں ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کیا کریں احتقاد میں اس چیز ہے لیکن وہ اس, طرح اس قدر اس درجے کے یقین حاصل نہیں ہو اس سے اس پر کیا ہم اپنے حالات کا بننا بگڑنا نفس سے سمجھ رہے ہو روم جماعت میں گیوئے تھے گشت کر رہے تھے مگر کے کا وقت قریب ہو رہا ہے دکاندار سے ہم نے کہا کے بات کی کہ چلو مسجد کو چلتے ہیں نماز کے لیے چلتے ہیں نماز کا وقت کبکان ہو, ہو رہی ہے نے کہا میں پبلک کو تقلیف نہیں دینا چاہتا میں پبلک کو تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ جماعت کی نماز کے لیے جا کر میں پبلک کو تکلیف دوں پڑھیے اس کی زبردست سوچ حالانکہ اس بغلوں کو بھی حکم ہے مسجد کو جائے اور کو بھی یہ ہکم یا مغرض کر رہے تھے تو اسلام صاحب ہمارے جو ڈائریکٹر پلاننگ ہے ان کو بات کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا ان نے ایک آدمی کو بلایا باہر بات اس سے کی اس نے خوب ان کو دبایا خوب ہم لوگوں کو بجٹ کیا میں تو تو خطرہ ہو رہا تھا میں نے ساتھی سے کہا کہ آپ آگے چلیں بس اور مزید اس سے بات نہ بڑھائیں تو بڑھائے بجا میں اکیلا کے ساتھ رہ گیا میں نے کہا جی جو آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے یہ ہماری انڈسٹری کے ڈائریکٹر پلاننگ ہے نے میرا تعارف کرایا تو آدمی کو کچھ اندازہ ہوا کہ یہاں کچھ آدمی آئے تھے پہلے تو میں جانور تھا جب کوئی دنیا کے گمچلے دن بال پر بتایا جائے تو پھر دنیا دار سمجھتے کہ آدمی ہے دنیا داری کے کوئی خصوصیتیں کوالیفیکیشن بتائی جائے نا پھر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہ آدمی ہے اس سے پہلے اس کا خیال رکھ شاید آدمی ہی نہیں اس نے کہا اشا آپ میرے پاس آئے ہیں آپ مجھ سے ٹیلی ویژن چھوڑواتے ہیں آپ مجھ سے کیبل چھوڑاتے ہیں کچھ اور اس نے فلاش بات نہیں فلاش بڑا لیکن آدمی اتنا سمجھدار ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے عتے ہوئے جو گلچرے میں اڑا رہا ہوں مزے لے رہا ہوں وہ چھوڑنے پڑے گا بالکل سمجھتے ہیں اسی لیے تو اس کا نفس بول رہا تھا مقابلے پر آ رہا تھا اس کی دعوت کو سمجھ رہا تھا ابو جہل سمجھ کر نہیں مان رہا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ اللہ محمد کا کیا تقاضا ہے مجھ سے اس کے بعد یہ ہے نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تاجر میں پیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں کھڑے ہو کر تاجر پڑا کرتے تھے اس میں قرآن پڑھتے تھے تو قرآن تو سبحان اللہ یہ, یعنی علاوہ دینی کتاب ہونے کے آسمانی کتاب ہونے کے اللہ کے خلاف ہونے کے ادبی لحاظ سے اور حلاوت بٹھاس کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے جو لوگ ارے یعنی زبان زبردست پرکشش چیز ہے ایک کہا حسین ایک آ, کوئی گہری قسم کا عجیب ہے تو اس نے کہا اس نے اس کا ایک ایکل ہے نورد اللہ منظالے کا اس کو کہنا سے پہلے میں کہتا ہوں کہ قرآن کا آسمانی کتاب اور مذہبی کتاب کہنے کہ قرآن کو آسمانی اور مذبی کتاب کہہ کر اس کا بھی مقام گٹایا گیا ہے جی اس بات کو سمجھ جی آپ جاوید صاحب کیا سمجھا اس بات سے بات صاحب کیا سمجھے مولانا تارک صاحب بتایا جی عربی لحاظ سے انتہائی آدھا کتاب ہے مذہبی آ کے اپنے ادبی مقام اور ادبی معیار کے لحاظ سے عربی ادب کی اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ اس کی طرف سے نگاہ نہیں جاتی ہے مذہبی کو آسانی کتاب ہونے کی وجہ سے وہ اللہ اس سے کیسا جملہ ہے وہ جانے اس کی نیت جانے میں ایسے اس بات کو ظاہر کرنے دیتا. کہا تھا کہ اس کا ادبی مقام اور ادوی حلاوت بہت زبردست ہے جو آدمی زبان اور زبان کو سمجھتا ہوں تو رات کو سننے کے لیے اور مزے لینے کے لیے اس کو سننے کے لیے تین کفار آتے تھے ابو جان ابو سفیان اور تیسرا غالب اخرص بن شریق تمہارے فل قرآن میں واقعہ رکھا ہوا ہے کسی کو تازہ ہوا ہو پڑے کو یاد ہوگا میرے ذہن میں یہ تین نام ہے تو تینوں آگے دیکھ دیکھا تو آ کہ آپ کس لیے آئے ہیں تو تینوں قرآن سننے کے لیے آئے تھے لان کو اس کی مخالفت کرتے ہو اور رات کو اس کو قرآن سننے کے لیے آتے ہو وعدہ کرو کل نہیں آئیں گے جب وہ وقت آیا تو پھر ہر ایک کوئی قرار ہوا کلام کو سننے کے لیے بےقرار ہوا فارے نے سوچا کہ دوسرا تو بڑا صاف پریشی ہے اس نے نہیں آنا ہے وعدے کا پکا ہے اسے جو وعدہ کیا ہوا میں کیوں محروم رہوں جا کر پہنچا پھر تینوں اکٹھے شا... ہوئے پھر ایک دوسرے کو لان تان کیا تیسرے دن پھر نہ آنے کا وعدہ کیا لیکن تیسرے دن پھر تینوں گئے اور تینوں پھر اکٹھے ہو گئے آخر, آخر سو دن شریک لاٹھی ٹیکتا ہوا ملب سیان کے پاس گیا کہا سچ سچ بتائی یہ پر ہے کہ نہیں وہ حق پر تو یہ ہے لیکن یہ بنی آشمے میں بنی آشم نے جس میدان میں گھوڑا دڑایا ہے ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا ام کو بہت کھانا ہم نے کھلایا کو بہت پانی ہم نے پلایا ہم نے ہر میدان میں ان مقابلہ کیا ہے اب تو بتا جب وہ کہیں کہ ہمارے دمان پیغمبر آ ہے تو اس کے مقابلے کا پیغمبر ہم کہاں سے لائیں لہذا آپ لڑیں گے مریں گے لیکن ہم ان کو مانیں گے نہیں جان کر نہیں مانا پڑا لیکن اس کے بعد پھر کیا تقاضے ہیں ایمان کے اور کلمے کے کیا تقاضے ہیں اس کو جانتا تھا میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ آدمی آپ نے جو دعوت دی تو آپ کی دعوت کے تقاضوں کو یہ آدمی جانتا تھا نہیں اس کو جو چسکا لگا ہوا تھا ہاں اس کا ڈش ہو دیش کیبل ایک دی. اس کو جو چسکا لگا ہوا تھا جیزوں کا وہ اس کو چھوڑتا نظر آتا تھا وہ کو چھوڑنے میں نف مانتا نہیں جاتا نفس تم سے اس کو تمہارے ساتھ کا ٹکراؤ کر رہا تھا انسان کے یہ اس نے چسکا لیے ہوا ہوتا ہے ماسیت کا اور نفسانی امال کا ایک تو اسباب کو امال کو قربان کر کے اسباب کو لینا اور ایک ماسیت کے چسکے میں حق کو چھوڑنا معیت کے چسکے میں حق ہاں کو چھوڑنا اور معاشیت اور گناہ کا چسکا یہ اختیاری ہے یہ غیر اختیاری نہیں ہے ہی میں نے بیان کیا وہاں اتآباد میں تو اس میں یہ جو فانی محبت ہے شکلوں کی رنگ اور رون کی اس پر تھوڑی سی میں نے بات کی تو بعد میں ایک آدمی جو اس کا مریض تھا اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا یہ تو ماپ اللہ ہی ڈالتا ہے تو میں کہتے ہیں اردو شاعروں کی شاعری پڑھی ہوئی ہے اچھا تو با ہم اسلام گرم اس زمانے میں بیت بازی کرا تو بیت بازی اپنے مداری لحاظ سے اچھا مشغلہ ہے اس زمانے میں سمجھ نہ سمجھ کر آدمی شہر سیکھ لیتا ہے یاد ہو جاتے ہیں اندر یاد رہ جاتے ہیں تو جب آدمی کو سمجھ آتی ہے مضامین کو بولنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے اب جو شور ہم نے اس زمانے میں نہیں سکھے بڑے ایسے لگے ہم بیان میں نہیں بول سکتے کہ ان اندر باطن میں بیٹھے نہیں جو اس وقت میں وہ شعر ہمارے ایک ساتھ تھا ساتھی توشنل عوامی پارٹی کے بڑے دانشوران ہوتا تھا تو طلب طالب علم لیڈر تو پھر وہ بڑے لیڈر سے ایک قدم آگے ہوتے ہیں طالب علم رانا تو وہ بھی شہر پڑھتا رہتا تھا کسی کا شعر تھا مستی کے حال میں اسے خدا کے گیا ہوں میں اس کا کچھ تھا لیکن نوز بلا جو کہہ گیا لیکن جو کہ کیا ہوں بجا کے گیا ہوں میں اس کا کچھ شہر تھا سب کہ تو مہنگا کہ اردو شاعری اس نے پڑی ہوئی ہے جس نے کہ بڑی پاک محبت کو بیان کیا ہے گوں کی بوریوں کی اور آرمی رنگ و روغن کی محبت کو بیان کیا مہنگا برف زات محبت میں معاسیت کے جذبے اللہ تبارک میں نہیں ڈالتا ہے گنا کا جذبہ اللہ تبارک میں ڈالتا ہے اس کو تو خود کماتا ہے جذبے کو اور شیطان ڈالتا ہے شیطان ڈالتا ہے جس کا علاقار بنتا ہے تمہیں کیا کہہ رہا تھا کہ اختیاری ہے ہاں چسکا ہے ماسیت اختیاری ہے ماسیت کا چسکا لگا ہے تجھے اختیاری ہے مزہ ماسیت اور گناہ میں ضرور ہے تو اس کو نے بار بار کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا, ہے, کیا ہے. ہو گیا ہے ہو گیا ہے اور عادت انسان کی باطن میں بہت بڑی قوت ہے آدمیوں کو کسی چیز کا عادی کر دیں تو اس کے لیے جان پر باندھان کر دیتا ہے سارے نشوں میں ایک بات عادت ہوتی ہے آدی بنائے ہیں آپ کو. اور آدھی کسی چیز کا یہ ارسر ہے میں, میں سارا بیان کرتا ہوں نا جو مدار اور چھوڑے ٹٹی کی بو کے آدی ہو جاتے ہیں مزہ ہمارے ڈیسے کنالوں میں میڈیکل کالج کے آدمیوں کو اندر کریں آپ کی طرح صحیح سالوں میں آدمیوں کو اندر کریں تو اس کا دماغ پھٹے اور وہ بھاگ کر نکلے اور طلبا جو ہے تو وہ مردے کے چیر پاڑ کھڑ رہے ہوتے ہیں اس کے سینے پر چائے کی پیاری رکھ کر پی رہے ہوتے ہیں کوئی یہ اس مل کو دیکھنے کے لیے ہم گئے تخت تختبائی شوگر مل کو. تو اس میں کوئی مشین کا بھی جب کام کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے تو اس کے اندر ہوا کا بہت پریشر کے ساتھ ہوا جمع ہو جاتی ہے تو ایسی جگہ انہوں نے اس کو نکالنے کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے اس میں جب اس کو کھولتے ہیں تو اتنا زور کا دھماکہ کر کے اور شون کر کے نکلتی ہے وہاں کھڑا آدمی اس طرح ہو جاتا ہے تو ہم وہ دیکھتے دیکھتے مل کو گئے اس جگہ پر پہنچے تو اس کے قریب ایک آدمی سویا ہوا ہے ایک مزدور کام کر کے تھکا ہے وہاں سویا ہوئے تو اتنے میں وہ پریشر کھولنے کا وقت آ گیا تو مل کے ایک آدمی آیا اس نے وہ چیز کو کھولا اتنے زور کا دھماکہ اور شو ہوا کہ وہ ہوا نکلی اور پانچ آدمی سوائے وہ خر خر کر کے سو رہا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کیوں کہ اس کا ہو چکا تھا ہر روز اس وقت سونے کا اور وہاں آواز سے نکلنے کا آدمی بھی کوئی اثر نہیں ہے اس پر دوسرے آدمی کو بات کے کہ تین دن سنائے تو تیسرے دن کہے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں اتنا پریشان ہو گیا وہ کوئی پریشان نہیں ہو رہا اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے صالحہ ہمیں بھی اپنے اوپر جبر جبر کر کے کرنا پڑے گا اپنے اوپر جبر کر کے کرنا پڑے گا پھر کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے آدمی عادی ہو جائے گا جب آدمی عادی ہو جائے گا تو برادت کے بعد اخلاص پیدا ہو کر وہ چیز عبادت بنے گی اور دنیا کے کی کامیابیاں دلانے والی بنے گی جب اس میں اخلاص آ جائے گا تو اپنے آپ کو نیکی کے آدی تو بنایا نا اسی نے ہتھیار ڈالے ہوئے آدمی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو کچھ نہیں حاصل ہوتا میں یونیورسٹی کا ہاسٹل نمبر تین کا وارڈن ہوتا تھا شہری کے وقت ہنگامہ ہو گیا ہاسٹل میں زیادہ میں نے کہا یار رہا خیر پتنی شہری کے وقت کیا ہو گیا نکلا میں کمرے سے نیچے اترا حیرت کی امتحاد رہی قانونوں میں لوگ جمع ہیں اور وہ ہنگامہ کر رہے تھے میں جی کیا بات انہوں نے کہا یہ جی اولمپک گیمز ہو رہی ہیں اس وقت عالمی جو کھیل ہوتے ہیں وہ جس ملک میں ہو رہی ہیں وہاں دینے ہیں اور یہاں ہمارے پاس رات ہے اس تو اس کا تماشا دیکھنے کے لوگ آئے ہیں کسی نے کوئی اچھا اس میں کارنامہ کیا ہے تو اس پر شور کر رہے ہیں اور ہنگامہ کر رہے ہیں حیرت کی انتہا نہ رہی تاجد کے وقت بیٹھے ہی میں سارے اور تماشے دیکھ رہے تو وہ دل میں یہ بات آئی کہ ہائے افسوس تاجر اور صبح کی نماز کی قیمت اس لمبے گیم کے برابر بھی نہیں ہے ہمارے دن میں ہمارے پروفیسر صاحب ہوتے تھے صبح ان کی آٹھ بجے کلاس ہوتی تھی تو اس زمانے میں بسیں سینٹر پر کتنی نہیں ہوتی تھی جو لوگ رہ جاتے تھے تو زمانے میں شہر سے یونیورسٹی تک آنے کا دس روپے خرچہ رقشے کا ہوتا تھا رقشے کو دس روپے دے کر کلاس میں پہنچتے تھے پر کبھی تخبی اللہ کے لئے رکشا پکڑے دس روپے کا نہیں پکڑے کابی رسول رضی اللہ باغ میں کھڑے ہوئے ہیں اور نماز کے دوران باغ کے خوشوں کی طرف دھیان گیا اور خڑک خطا ہوئی تو آ کر پچاس ہزار درم کا باغ ست کا کیا کس نے نماز کے دھیان کو خراب کیا ہے تو زمانے کے واقعہ ہے کہ اگر نے ساٹھ روپئے کاٹھ کا دھرم کا اونٹ خریدا ہے اور ایک سو بیس دھرم کا بیچا ہے سو قیمت لگائے ان کی تو سو درم لگائے اور پچاس ہزار میں کتنے اونٹ ہوئے جی پانچ سو ایک ہزار کے دس ہوئے ہاں جی پانچ سو ہو گئے نا پانچ سو اور آج کا کی کتنی قیمت ہے جی بیس ہزار کم اتم ہے بیس ہاں؟ ہزار کم از کم ہے تو بیس ہزار کو پانچ سو سے ضرورت جی ایک کروڑ روپے کا باب نماز کے دھیان پر قربان کیا خیر اللہ کا تعلق ملے اس کو ویسی قربانی ہوئی حضرت شہر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو حیدر صاحب نے لکھا ہے تو اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس, اس تعلق کو کہا ہے کون سی نسبت کہا ہے جی جائر. جائر. نسبت ہاں نسبت غیرت کہا ہے اس کہ اللہ کے ماسبا کو اللہ کے مقصد سے انتطا ہو کر اللہ کی ذات سے وابستگی ہو جائے اور اس بات پر غیرت آ جائے کہ اللہ کے غیر کو اللہ پر کیسے ترجیح ہوگی مجھ سے وہ دھیان تھا ایک جو کورونا کے نماز کی اور مرتبہ احسان ہے فرض واجب میں فرق نہیں آتا اس پاس شریف نے واجب نہیں کیا لیکن جو خواص ہوتے ہیں تو ان کا خاص تعلق ہوتا ہے منشاہ چاہت اور معمودی سنہ گواری کو سمجھتے ہیں ڈھونڈتے ہیں بھانگتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں فرض واجب تو ہمارے آپ کے لیے ترتیب شریعت نے مقرر کی ہیں خاصان حق جو ہیں وہ تو چاہت اور منشا اور معمولی سی بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ان کو غیرت حاصل ہوتی ہے کہ نوجوان کے لطیفہ سنایا کرتے ہیں پورا دو سال اور لطیفہ نہیں سنایا جی پورے دو سالی یہ لطیفہ نہیں سنایا گیا سال میں ایک دفعہ سنایا کرتے ہیں اس حافظ صاحب بڑا خوش ہو رہا ہے کہ کیسا لطیفہ ہے کیا ہم نوجوانوں کے لیے ہم. کہ ایک بادشاہ کی بیٹی نے کہا میں شادی اس آدمی سے کروں گی جو سو لڑکیوں میں کھڑے ہوئے مجھے پہچانے گا یاد یاد ہے صاحب کو یاد ہے اشفاق صاحب کو یاد ہے یاد ہے پھر خاص تین سال بیان نہیں کیا تین سال بیان نہیں کہتے تین سال ساری باتیں پرانی جاتی ہیں سبیر صاحب کو یاد ہے صرف تو ان کو نے کہا, اچھا جی تو جتنے جتنے جو تھے وہ آ, اس کے امیدوار تھے آپ سب نے اپنی موچھیں کر کے تیاریاں شروع کر دیا ہر ایک قدم تیاری کر رہا ہے اور اس کے مطابق اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں کیا آخیں کیسی ہیں ابرو کیسے ہیں ناک کیسی ہے ہانٹ کیسے ہیں قد کتنا ہے یعنی بدن موٹا ہے ہلکا ہے کیسے ہیں سارے سیکھتے سیکھتے سارے دن لگا رہے دن رات اس کے جو اخواس ہیں اس کی خصوصیتیں ہیں ساری جمع کر رہے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ وابستگی حاصل کر رہے ہیں کہ پھر جب وقت آئے گا پہچاننے کا تو پہچانیں گے تو ایک آدمی ایسا تھا کہ اس نے اس بات کی معلومات کی کہ اس کو پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے رضوان صاحب بڑا خوش ہو رہا ہے کیسا راز ہمیں بھی ہم بھی اس کے بعد امیدوار ہیں ہمیں بھی کوئی راز ملنا چاہیے کبھی انتخاب کے لیے کوئی تو اس نے معلوم کیا تو اس کو آخر کوئی خاص جو اس کی خدمت کرنے والی تھی تو اس نے اس کو بتایا کہ اس کو پیاز بہت ناپسند ہے اور جو پیاز جام اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں ایسی ناگواری اس کو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس نے ایک ہی بات سیکھی اور امتحان والے دن گئے سارے جاتے گئے جاتے گئے سب کو دیکھتے گئے لیکن فیل ہوا وہ کرنے کے اور یہ آدمی جو مندر ہوا تو اس نے ایسے پیاس سب نے کیا اور سب پر نگاہ ڈالی تو ایک لڑکی کے ماتھے پر بلا گئے کہ وہ پسند نا پسند کی مارفت آپ نے کی اللہ تعالیٰ کی ذات جلال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو کہ اس ذات تفکر فی ذات اللہ جائے یہ ناجائز ہے اور تفکر فی صفات اللہ جائے یہ مارفت ہے کہ اللہ کو پسند کیا ہے اللہ کو نہ تعالیٰ کو ناپسند کیا ہے پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے اس کو تو کر لے پھر پہچان اللہ تعالیٰ دے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنی یقین نصیب فرمائے گا مارفت پر نصیب فرمائے گا اپنا تعلق نصیب فرمائے گا تعلق کی علاوتیں مٹھاس نصیب فرمائے گا اور کسی ثبوت کی توحید کے بارے میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہے گی نوجوان کہتے ہیں نا ثبوت ہمیں ملے کہ بس تقدیر ثابت کر کے ہمیں دو کہ وجود راتی باری ثابت کر کے دو تب ہم مانیں گے ثبوت تو ایک اگلی اور بنت کی چیز ہے اور مار پاتی اور کل کے ساتھ ادراک ہے اور نور سرور ہے اور اس کے بادل میں آنے کے بعد پھر سبوتوں کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے یہ اشار توحید السنت والے جو تھے یہ علاوہ اور ان کے مستقب سے انحراف کیا ان کا انحراف جو ہے وہ حیات النبی کے بارے میں تھا سارے علیہ سنت کا یہ عقیدہ ہے چاروں اماموں کا امبیال مصلاح صاحب پر پسندہ ہیں اور یہ تو خیر البیال مثلا سبوت ہے آپ علی اللہ ہمارے تجربے میں، ہماری معلومات میں سال آ سال بعد قبریں کھلی ہیں صحیح سال قبروں میں پائے گئے ہیں اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ہر کسی کو پتہ ہے عام لوگ موجود ہیں آپ جا کر مل سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے واقعات کو دیکھا ہوا اور اس میں یہ مولام اللہ خان صاحب کا واقعہ ہے پراؤڈ پڑھی پر والے نے کہا میں حضرت مولانا عبدالحادی دن پوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس دن پور کی خانقاہ بھی گیا اور آدت نبی کے مسئلے کو ہم نہیں سمجھتے تھے ادرت سے پوچھا حضرت نے سمجھا دیا اور وہ اللہ خان صاحب چیخیں مار مار کے رویا اسے یہ نہیں بتایا کہ کیسے سمجھائے کون سے دلائل دیے کون سی اگلی نقلی منطقی پن سو دلائل تھے کچھ بھی نہیں تو سمجھانا دراصل باطن کا ادراک کا سمجھانا سا. پتہ نہیں مجھے اتنی پتہ لگ کہ خود شاید وہی تو سنت والے ہمارے پاس آتے جاتے رہے ہیں تو فخر کا اپنے کارنامے سناتے بھی کہتے ہیں ہمارے شیخ شمسدین صاحب گزرا والا والے جب پردا سنگھ پر گئے تھے بردا ہے اور یہ بھی بردا ہو جائیں گے ماشاء ماشاءاللہ بڑی ضرورت تھی ان کی وہاں جا کر بھی اس بات کو کہا یہ کہہ سکتا تھا نصیب ہیں جو بند کی سرسالہ تقریبات میں عام سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے قاری تجیر صاحب بھی تھے احمد اللہ علیہ شمس الدین صاحب روتے آگے روتے ہوئے آگے بڑھے کہ میری نثر بندی کر دیں میرا خانہ میرے سامنے نہیں کیا میں نے نہیں کی ایسے ایک جملہ بیچ میں آ گیا نیچے اس وجہ سے آ گیا عام لوگوں کے تو سمجھنے کی بات بھی نہیں تھی بات وہ تھی اسباب کو امال پر ترجیح دیتے ہیں ہم اور اسباب کے لیے امال ہم سے قربان ہو جاتے ہیں جو کفر کی عملی صورت ہے اعتقاد جی کرنا ہو اور ہم نے اپنی اپنے طرح زندگی کو غلط کر کے اور غلط میرے مشقت میں ہم پڑھ کر ہم نے اپنے آپ کو چسکا لگایا ہوا ہے اس کو فجور کا گناہوں کا اور خراب امال کا چسکا لگایا ہوا ہے اگر کچھ عرصہ مفر پر جبر کر کے ہم امال سالیہ میں لگے تو کرتے کرتے عادت بن جائے گی عادت ایک بہت بڑی قوت انسان کی اس انسان کو لطف آنے لگتا ہے اور کرنا اس کا آسان ہو جاتا ہے پھر بعد میں انشاءاللہ یہ عادت جو ہے سم اخلاص پیدا کر دے گا اور اخلاص پیدا ہونے کے بعد پھر یہ ایک بہت بڑی ایک مارفت کا دروازہ کھولنے والی چیز ہوگی اور دنیا آخر کے مسئلہ حل کرنے والی ہوگی اسباب سے وہ لوگ حاصل نہیں کر سکتے جو کہ آپ یہ مال سے حاصل کریں گے گور کا حاضر سے جو آپ حاصل کریں گے وہ لوگ صدارتوں وزارتوں سے ان کی سفارشوں سے حاصل نہیں کر سکیں گے جو آپ حاصل کریں گے ہمارے رائے والے مشتاق صاحب ہم نے کس طرح سنایا تھا اور سب کوئی. تیس بتیس سال پہلے ہی واقعہ سنایا تھا انہوں نے سنایا کہ پاکستان کے فون کے ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ پر انٹرویو ہو رہا تھا اور اس کے لیے ہمارے ایک تبلیغ والے بزرگ ساجی عبد الحمید صاحب ایک وہ تھے اس کے لیے امیدوار اور ایک قائدین امیدوار اور اتفاقت دونوں ایک ریل میں سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب ابائی صاحب راستے میں صلات تجرب پڑھ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ قیدانی کے آ گیا مجھے رسوا نہ کرنا یا الگ قیدانی کے آگے مجھے فیل نہ کرنا مجھے رسوا نہ کرنا اس میں لگے مجھے. ان کو اس بات کا غم ہے کہ پوچھ ملنا نہ ملنا تو الگ بات ہے لیکن ادانی کے آگے ہم رسوا ہو گئے ماں باشرت سود کے تو بھائی بات میں کہہ دوں آپ کو کہ کئی لوگ ہمارے جو سلطے بیت ہونے والے بڑے خداحران ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تیری انٹرویو میں اس کی نہیں ہو رہی کہ تیری ڈاڑھی کلیکٹ برخدار مشورہ کرنے کی رعایت اس نے پہلے برفدار نے سے مشورہ کیا ہے کہ مجھے میں سلیکٹنی نہیں ہوتا انٹرویو میں جاتا ہوں گھر والے کہتے ہیں تیری گاڑی بڑا <تصفح> افسوس ہوا <تصفح> کہ جو آدمی دنیا کی پہنچ لینے کے لیے سنتے بقدہ کو ترک کرنے والا ہو ترک کرنے کے ارادہ کر لے اس کے ایمان کے سرب ہونے کا خطرہ تھا اور یہ وہ فاص اور باطل یقین ہے جو دلوں میں جمع ہوا ہے کہ دنیا اس بات کو ترک کرنے سے حاصل میں لگا کی شاید کہ یہ الطاف صاحب آکر کر سلسلے میں بیت ہوا مجھے یاد انہوں یہ بات بڑا پریشان اور بڑے پریشان یاد نہیں ہو اور یہ بات آ کر سلسلے میں تص الگ ہو گیا اس کا ایک انٹرویو ہونے والا تھا انٹرویو ہونے سے پہلے میرے لیے کوئی ہدیہ لے کر آیا میں نے کہا برفادار آپ کا ہدیہ ابھی نہیں لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ضرور لیں گے ابھی نہیں لیتے ہیں کہ نہ آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ ہمارے انٹرویو کے لیے معاوضہ اس کو دے دیا گیا نہ ہمارے دل میں آیا کہ ہم اس سے کوئی معاوضہ لے رہے ہیں دعا کہاں سے ہیں سفارش کا یا کچھ. اور اتفاق کی بات انہوں نے گاڑی رکھی وہ ڈاڑی ایسے حال میں نہ وہ شیو ہے نہ ڈاڑی دیکھنے سے ایسے نظر آ رہی ہے اور کا ہو رہا ہے تو شیطان نے اگر میں ساتھ بھی کسر پسر کی کہ اس کے انٹرویو کا کیا ہوگا اس کو ساری شخصیت بدل رہی ہے اور تو ڈاڈی کے ساتھ یہ جی کوئی وہ اس طرح نظر آ رہا ہے تو انہیں اپنے آپ نے اپنے دل سے کہا کسی کہ جگہ تو ایمان کے امتحان ہوتا ہے کیا ہے یار تو اللہ سے ہونا سمجھ رہا ہے کہ اس کو اللہ سے اللہ سے ہونے کو اس کو سمجھ رہا ہے یہ اللہ کے غیر سُنہ وہ سمجھنا انسان تو یہ ہے دل میں یہ بات ہے کہ اس کو اللہ تبارک اللہ ایسے ہی کامیاب کرے ویسے ہی, ہی ہوا اللہ کے ویسے ہی ہوا یہ ہمارے راب کے دل میں چور ہوتے ہیں یقین کا ایک چور ہوتا ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کیسے پہلے دل میں چور بیٹھ گیا نا کیسے نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہو سب تو خود نے وہ دل میں چور بٹھا لیا تیرا زن خراب ہوگی تیرا زن اس پر اسی پر کرے گا ہندو کا زن جب پکا ہو جاتا ہے کہ بدھ سے ہوگا تو بدھ سے اس کا کام ہوتا ہے تو اگر عمل کو سیرا کرے گا اور اللہ کے ساتھ وسطا ہوگا سر آپ سے نہیں تو کیا بات تھی جس کو کہنا ہاں <تصفح> تو وہ کہتے ہیں کہ دعائیں مانگ رہے تھے مانگ رہے تھے اب وہ جو قادیانی تھا اس کی سرد افرح نے سفارش کی سرد اف اللہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا کیونکہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ یہ امریکہ مقرر کرتا ہے جمہوریت میں اختیار لیا ہوا ہے کہ وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ جو ہے وہ یہ وہ مقرر کریں گے تو اس نے بلکہ یہاں تک کہ ماؤنٹ بیٹن نے جس وقت پوچھا کہ آپ نے پاکستان کیسے دے دیا اس کہ پاکستان میں نے تھپ دیا ہوا ہے کہ جب کہ پاکستان کب دیا کہ وین سر ظفر اللہ خان ایز وی بیڈ فارن منسٹر اور مسٹر جناح اسلامس ناٹ ٹو ریوائک شریعت کہ دو باتوں پر میں نے پاکستان دیا ہے سر ظفر اللہ کو وزیر خارجہ بنانے پر دیا ہے اور میں نے کائجاد ان سے وعدہ لیا ہے کوئی شریعت نافذ نہیں کرے گا ہندو پورا پاکستان کیا یہ محمود پیڈن کا ہوا ہے تو سرد افراد کی سفارش کی ہوئی تھی جلدی میں اس کا نام وغیرہ تو نہیں ہوا تھا تو اس نے سرد افراد جلدی میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی ہمارے نمائندے کی گاڑی ہے ٹھیک ہے اب ان کا نمائندہ جب باہر آیا تھا تو اس نے راستے میں ایک سٹیشن سے ربا کو تار دیا کہ میں بہت عام پوچھ کے لیے مقابلے میں جا رہا ہوں اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ڈاڈی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اگر میں اس پوچھ کو دینے کے لیے ڈاڑی مڑا دوں تو کیسے ہے ویسے مجھے اگلے سٹیشن پر میں اتر کر جاؤں گا تو تار اس پہ تار آپ کا چاہیے تو کی مدد تو نہیں ہے تو مفادات ہیں سازش اور مفادات ہیں اسلام کے خلاف انگریز کی سازش اور اس کو اختیار کرنے والے مفادات کو لینے کے لیے اس پر انہوں ان نے لکھا کہ آپ بالکل صاف کر دیں کوئی بات نہیں جب دنیا مل رہی ہے عمل کی کیا ضرورت اور عمل کی بدنیا تو چھوڑی ہے وہ صاف کر کے جا بیٹھے باجی عبداللہ عبد الحمید صاحب ماشاء ہماری ملاقات سے ہوئی ہے بڑے بادشاہ ایک والے آدمی وہ جوں گئے اور آدمی بھی کانفیڈینٹ تھے اور علاوت نے موجود تھی جو سر ظفر اللہ نے بتائی تھی گاڑی کی علامت موجود تھی سلیکٹ ہو بعد میں سر ظفر نے بڑا ڈانٹا کہ ہمارا آدمی آپ نے دوسرا سلیکٹ کیا نے کہا جناب آپ نے کہا تھا ہمارے نمائندے کی گاڑی ہوگی تو دو آدمی آئے تھے کہ نہیں تھے کسی ہم نے اس کو کیا ہے تو بعد میں سر نے جو تحقیقات کی تو چلا کہ اس کا جو نمائندہ تھا وہ دنیا رہنے کے لیے گاڑی صاف کر کے چلا گیا تھا <Lust> ہی ہی لا اللہ ولیکن وہ اللہ والی بلا کے نقصر ہے کہ یعلم ہے یا لمن اللہ تعالیٰ جس بات کو کرنا چاہے وہ تو کرنے والا کر گزرتا ہے اس کو لیکن اخرا اس بات کو جانتے نہیں ضرور محمد والوں نے بچوں کے اخبار میں کس میں لکھا تھا واقعہ لکھا تھا سکھ پکڑا گیا قتل میں اپنے پڑوسی کے قتل میں سکھ پکڑا گیا اور اس کو ساری باتیں مکمل ہو کر اس کی پھانسی کو کم ہو گیا وہاں وہ جیل میں جیل والے کے ہاتھ پر مسلمان ہوا نمازی ہوا اور آخری دن جو اس سے وسیع لکھوا رہے تھے پھانسی والے دن تو اس نے وسیع لکھی کہ میں مسلمان ہوں اور پھانسی کے بعد میرا جنازہ اور میرا کفن دفن مسلمانوں کے ہاتھوں کیا جائے اور لکھ کر جب فارغ ہوا اس کو روانہ کرنے لگے گھنٹی بجی اور گھنٹی پر یہ پیغام آیا کہ پرانے سے سکھ پھانسی تھی اس کو روک دیا جائے معلومات کی روک دیا جائے کہ ان اصلی قاتل اس کا معلوم ہو گیا اور یہ بے گناہ ثابت ہو گیا توحید کی تشریح کسی بزرگ نے کی ہے طالبان مقتبہ کی صدی میں ہے کہ جب تُو شہر کے منہ میں گھسا جا رہا ہو تو اس بات بھی تجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میری زندگی اور موت جو ہے اس شہر کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تبارک کاپر اچھا ہے تو اس جگہ بھی مجھے مچائے گا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک دہریا نے مرغی پکڑی اور اس کو پیروں کے نیچے کیا اور چھری لے کر اس کی غزل پر رکھی اور کوئی اس کا دوست ہے کوئی مولوی صاحب اس خیال کے ٹکراؤ اور باس وسی رکھے تھے اس نے اس کو کہا کہ مولوی صاحب لاؤ اللہ کو کرنا کہ جو اب اس کو مجھ سے اب اس کو بچائے مجھ سے اس کی جان لینا اللہ کے ہاتھ میں کہ میرے ہاتھ میں جو مولوی صاحب نے کہا اس کی جان لینا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز اس کی بےتوجی ہوئی آدمی کی فرق مرغی اس کے ہاتھ گیا اور بھاگ اور بھاگ رید اور بھاگری اونٹوں کا کاف لگا سا مرغی بھاگ رہی ہے اور یہ مارے گیرت اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ اس کو پکڑ کر ضرور میں نے ضبع کرنا ہے کیوں کہ میں نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اس کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے کہ الکری اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ میرے ہاتھ میں اب اس میں جو بدواس ہوگا دوڑ رہا تھا گرا ایک اونٹ نے پیٹ پر تیر رکھا اور پیٹ پھٹا اور بجائے مرغی کی جان لینے کے اپنی جان دے جاؤ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ ہمارے سالن غیر سال لگ کر اس میادت اس کو بنا کر اس کا خلاص حاصل کریں تو اللہ تعالی بات میں وہ ہلاوتیں اور وہ انوارات اور وہ یقین کی تسلی ڈالے گا کہ کسی ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہوگی یہ راستہ عقل کا ثبوت کا نہیں ہے یہ راستہ وجدان کا ہے بات بار بھی ہو رہی ہے کہ بات یاد آ گئی سنا دیں آپ ہم پڑھتے تھے سیکٹریئر بیس میں ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہوا تھا کہ ہر وقت دعوت دیا کرو جہاں پر بیٹھو دعوت دیا کرو کس کے لوگ تعارف کر کے کچھ اچھے طریقے سے کدنے کی بات کہہ دیا کرو ہم تو گیسٹ کے لیے گئے ہوئے تھے اتوار کا دن تھا وہاں سے فارغ ہو کر آئے اور دیر سے آ کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ایک سو ڈوڈیڈ آدمی ٹائی وغیرہ لگائے ہوئے وہ بیٹھا ہوئے کھانا کھانے کے لیے میں اپنی ادا و دینی کی عادت کی وجہ سے اس کے پاس جا کر بیٹھا میں نے اپنا تعارف کے ساتھ کروایا اور اس سے دن کی بات شروع کری میں نے کہا کہ میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم یہاں آشلم میں رہتا ہوں اور ہم گشت کے لیے بھی گئے ہوئے بات کرنے کے لیے لوگوں کو اچھا اچھا آپ مبلک ہیں تو میں نے کہا جی ہاں بس یہ اس طرح کام کرتے ہیں تو کہا اچھا بلک ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور وحدانیت کا کچھ ثبوت مجھے دیں نا میں نے کہا آپ کون ہیں اس نے کہا میرا خد ابل نام ہے میں فزکس میں پی ایچ ڈی ہوں اور یہاں پروفیسر ہوں اور میں آپ لوگوں کا کھانا چیک کرنے کے لیے آیا تھا یونیورسٹی والوں نے کہا ہے کہ ایک جا کر بٹ بیٹھ جایا کرے اور ایک کھانا جو رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کر کھانا شروع کر, کر دیا کرے پھر رپورٹ دیا کرے کہ ان کو کیسا کھانا ملتا ہے میں اس سلسلے میں ہوں اچھا جی اب میرے خیال ہے میں اس کو کیا سبوتی آدمی اور میں دوسرے سال کا طالب علم لیکن میں جو غور کیا تو میرے ذہن میں سے ایک بجلی کھول اور ایک بات آ کر گری میں نے کہا پروفیسر صاحب جی کوئی فزکس میتھمیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے اس کو کاغذ پر ثابت کیا جائے فضر کا مسئلہ تھی کہ یہ تو اس پر منتو ہے اور یہ اس پر منتوش مٹی بڑھ کا مسئلہ نہیں ہے یہ عمل کا مسئلہ ہے یہ جو سوال آپ نے کیا بالکل یہ سوال کو صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اور بلال عدلہ جب گھسیٹتے تھے گلیوں میں اور لاتے مارتے تھے گھسیٹتے اپنے خدا گرو جو ہم نے چھڑا گیا بلال عدل اس پر جب اور انہوں نے محنت کی اس دعوت کو آگے بڑھایا اور اس کے لیے ہجرتیں کی قربانیاں دیں یہاں تک جس دن مکہ فتح ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ آئے اور وہ گسیٹنے والوں کے گردنے ان کے ہاتھ میں تھی اور بلال رضی اللہ بیت اللہ شریف پر کھڑے ہو کر رضام دے رہے تھے آج بلال کے خدا نے ثابت کر دیا کہ میں ہوں اور میں آ ہوں اس کی مدد کے لیے اور وہ کفار پار کرتے ہیں جو کہ کھڑے تھے گردنے کٹنے کے لیے میں نے کیا پروفیسر صاحب یہ بات ثابت ہوئی تھی اور امن سے ثابت ہوئی تھی اور پروفیسر صاحب مجھے اسے دیکھ رہا. اور باق صفت پارٹ نہ ہو سکی اس نے کوئی جواب نہیں دیا حضور کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مئی معنی کارنامے یہ ذات باری کا پر عملی ثبوت ہے جی باقی بھی یاد ہے کہ سنا دیں آپ کو علامہ باقی کی کتاب کا جو اعتکاس میں پڑھا گیا تھا صحابہ اکلام کی جنگی کارنامہ کا رضی اللہ نے ایک جگہ لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایسے گہرے میں آ کہ بس اثر تک ہم لڑے لیکن ہمارے منہ خشک ہو گئے پیاس اور ایسے ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ جو ہے سہای شہادت کے اور کوئی چیز آگے نہیں ہے تو دوسرے ماض پر وہ بن بیل رضی اللہ عنہ تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ تم یہاں آرام سے پڑے ہوئے ہو اور خالد وہاں دشمنوں کے گہرے میں ہے اگر تو محمد کرا ہوگا تو پہنچ جاؤ گے ان نے لشکر کو جمع کر کے اعلان کیا اور اس ماحول پر اظہر خالد اللہ عنہ کو جو بھیجے گئے تھے تو باقی لشکر یہیں پر تھا ان کی بیوی بھی یہیں پر تھی جب وہ یہ اعلان کر رہے تھا بیوی بھی اس بات کو سن رہی جب سنا اس بات کو تم نے کہا یہ کیسے بات ہوگی کہ بہر خمن کیسے گرا ہے نا جی؟ جب وہ جبکہ ان کے پاس وہ کلاہ ہے سر پر رکھنے کی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تو یہ کبھی نہیں گرتا ہے یعنی ہر جگہ فاتح ہو کر آتا ہے تو منہ مبارک کی شان اور برکت اور دبدبہ اس کے ساتھ ہوتا ہے منہ مبارک کیسے کہتے ہیں آپ منہ مبارک کیسے کہتے ہیں نہیں پتہ سناؤ ہمارے توامن گنم چھوٹا پتہ چلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جب الگ کروایا, کروایا تو اپنے منہ مبارک صاحب کرام میں تقسیم کیے جو ابھی تک موجود ہیں تو کہتی کہ میں جو دیکھا تو وہ کھلا گھر پر وہ بھول گئے تھے تو مجھے اندازہ کہ واقعی اب یہ بات کہتا ہیں اس کو تو میں لیا کلاک اور کچھ عورتیں اور ساتھ بھی گھوڑوں پر بیٹھے ہم اور جتنی دیر میں وہ بن رضی اللہ پنجلا رضیلا دشکر کو روانہ کر رہے تھے ہم تو اپنے گھوڑوں کا ایڈ لگائی اور بس چل پڑے تو بیدا پنجر رضیلہ نے اپنے زبردست شاسواروں کو کہا کہ یہ عورتیں آگے جا رہی ہے اور کون جا رہی ہے عورتیں جا رہی ہیں ان کو پا... ان کو پکڑو تو شاسوار کہتے ہم نے گھوڑے دے لیکن ان عورتوں کے گھوڑے جو تھے وہ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ عوام ہے پرندے اڑ رہے ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے اور بڑے کوئی یہ اس میں ضرارت دلا دیں کون ہے کہ جو بہت بہت شاسوار انہوں نے اپنی جان توڑ کر جو ہے تو آگے گھوڑا کیا ہے تو ان کو پتہ چلے کہ ان کی بیوی جا رہی ہے اور اس خلاح مبارک کو بچانے والی اس مد السلم کا بال مبارک ہے تو کہتے کہ بس وہ اس وقت جب ہم گرنے والے ہیں پیاز کے اور بھوک کے مارے اور ہمارے طاقت جواب دے رہی ہے یہاں کہ ہم نے جو نہ رہے اللہ اقبال سنا تو پہنچے البضہ آگے بڑھ کر جو حملہ کیا تو میں دان کو پلٹ پلٹ کر کے سر پر رکھا اور وہ کہ وہ بیوی کہ میں نے جب خلا جو ہے تو پہنچائی ہے اور خالد سر پر رکھی ہے اور سے جو شوا ہوئی ہے میدان میں اور اس کے بعد جو میدان جان کا نقشہ پلٹا ہے تو پھر ہم لوگوں کو حیرت ہوئی اس میں تو یہ واقعہ کس بات پر یاد آیا تھا یہ سبھی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت اور صحابہ اکرام کے واقعات الجلال کے وجود پر یہ ثبوت ہے اور اس طریقے کو آپ بھی اگر آپ بھی کپ کر گزرے ساب جیسے نقشہ پیدا کریں تو آپ بھی آج بھی آج آپ جو ان گئی باتوں کو دیکھیں گے ایک بات نے سی کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتھار اندر کتھار اب بھی یہ اب بھی ہو سکتا ہے تو ندار کو پیدا کر دیں تو so, ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی محنت کرنے کی بات جمنے کی بات الہ الا اللہ منگل چھ جی اپریل دو ہزار چار